بے شک ضرور ہم اپنی رسولوں کی مدد کریں گے اور آمان والوں کی دنہ کی زندگ میں اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے